بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نفعین سبحانکہ لعلم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العالیم الحکیل اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ وحده لا شریک لہ و ان محمد عبدہ و رسولہ بعد اللہ رب العالمین کا بے شمار شکر اس کے احسانات اس کے کرم اور اس کے فضل کی وجہ سے تو اس نے ہمیں اپنے تئی جانکاری حاصل کرنے کے لیے کتاب التوحید کے درس میں حاضر ہونے مجھے کچھ کہنے اور آپ لوگوں کو کچھ سننے کا موقع نصیب فرمایا ہے یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے لہذا ہم کہتے ہیں الحمد للہ شکر و احسان اس رب کا جس نے ہمیں ہدایت نصیب کی اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوتے ہوں. ہزارہ درود سلام تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ازات مبارکہ مطرہ مقدسہ پر جن کا نام نامی اگرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہماری زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مومن کی زندگی کا کوئی بھی حصہ دین اسلام سے خارج نہیں ہے وہ دین اسلام کا حصہ ہے یا تو حلال ہوگا یا تو حرام ہوگا یا تو وہ جائز ہوگا یا تو مستحب ہوگا یا پھر مکرو ہوگا کچھ تو ہوگا وہ اسلام سے بالکل ایک ایسی چیز ہو جس کا دین سے بالکل کوئی لینا دینا ہی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جب وہ مسلمان ہے وہ مؤمن ہے تو اس کا ہر ہر عمل دین سے جڑا ہوا ہے اب صحیح ہے یا غلط ہے وہ بات کی بات ہے لیکن وہ دین سے جڑا ہوا ہے تو ہم اپنی زندگی کے جملہ اعمال کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے صرف دل سے ہے اس کو ہم کہیں گے اعتقاد من عقیدہ دوسرا حصہ جو جڑا ہوا ہے وہ ہماری عبادتوں سے جڑا ہوا ہے جس کو ہم کہیں گے عبادات جیسے نماز ادا کرنا روزہ رکھنا حج کرنا زکات دینا صدقہ خیرات کرنا یہ ہو گئے عبادت ذکر و کار کرنا دعا کرنا یہ عبادت ہو گئی تیسری چیز ہے جس کو ہم کہیں گے معاملات کھانا پینا کپڑا پہننا گاڑی خریدنا گاڑی بیچنا شادی بیاہ کرنا تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ان تین چیزوں میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے عقیدہ اس لیے کہ عقیدے کا تعلق کہاں سے ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نعمان بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال وأهوي النعمان بأسبعيه إلى أذنيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ولكن أكثر الناس لا يعلمون فمن اتقى من الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نعمان سَلُحَ فَسَدَ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کہتے ہوئے کہ اپنے دونوں کانوں کو طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے ان دو کانوں سے سنا دم یقین اور اعتماد کے ساتھ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بالکل واضح ہے حرام بالکل واضح ہے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں مشتبہات ہیں ولاکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے شبوہات جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا فقد لہی لہی تو اس نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لی اور جو شبہت والی چیز میں پڑ گیا وہ حرام میں چلا گیا اس آدمی کے طرح جو کسی انسان کے مخصوص جگہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے کہ کسی کی کھیت ہے وہ گہوں چاول کچھ اگا رکھا ہے اور وہ اس کے ارد گرد بکری چرا رہا ہے یوں شکو الیہ قریب ہے کہ اس کی بکری گھاس کھاتے کھاتے اس کے کھیت میں منہ ڈال دے جس طرح اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی طرح سے ایک آدمی جو صبح ہاتھ میں پڑ جائے اس کا حرام میں پڑھنا بہت ہی آسان ہوتا اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو بات مجھے اصل کہنی وہ اب شروع ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ یاد <سؤال> رکھو انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا ٹکڑا ہے اذا صلو حد صلو اگر وہ ٹھیک رہا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا وہ عضا فسادت فسد الجسد کل اگر وہ بگڑ جائے تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا اللہ وحی القلب یاد رکھو وہ دل ہے تو دل اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے دل اگر بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں نیت ٹھیک ہے تو اعمال ٹھیک ہوں گے نیت اگر بگڑ جائے تو اعمال بگڑ جائیں گے اعمال بگڑ جائیں گے تو انسان کا عقیدہ جو اس کے دل سے تعلق رکھتا ہے لہذا انسان کا عقیدہ جتنا اچھا ہوگا اس کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے اس کا عقیدہ جتنا اچھا ہوگا اس کی عبادات اتنے اچھے ہوں گے اس کا عقیدہ جتنا اچھا ہوگا اس کے معاملات اتنے اچھے ہوں گے اگر کسی انسان کے اعمال میں کمی ہے تو جان لیجئے کہ اس کے عقیدے میں کمی ہے اگر کسی انسان کے معاملات میں کمی ہے سمجھ لیجئے اس کے عقیدے میں کمی ہے اس کے لیے عقیدہ کی اصلاح بہت ضروری ہے ہمارے ایک استاد ہے جامعہ محمدیہ میں شعبہ عقیدہ کے ہیڈ ہیں شیخ ابو رضوان محمدی صاحب یوٹیوب میں ان کی تقریر موجود ہے آپ لوگ سن سکتے ہیں عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے کیوں ٹاپک ہی ہے عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے کیوں ایک ورکشاپ تھا جس میں وہ بھی تھے شیخ ابو زید ضمید صاحب بھی تھے ورک میں انہوں نے اس پر تقریر کی تھی سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کیوں اس لیے کہ آدمی عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اس کی عبادتیں اتنی اچھی ہوں گی عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اس کی عبادتیں اتنی کمزور ہوں گی کیسے اس کی دلیل دیتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف عقیدے کا حصہ ہے کہ نہیں ہے اگر اللہ سے وہ ڈرتا ہے اس کا مطلب اس کا اللہ رب العالمین کے جملہ اوصاف حمیدہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اس پر وہ ایمان رکھتا ہے اس کا اس پر عقیدہ مکمل بھرپور ہے تو جب وہ ڈرتا ہے تب جا کر صحیح سے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکات دیتا ہے دنیا کے دیگر گناہوں سے اجتناب کرتا ہے لیکن اگر وہ خوف کم ہو گیا تو اس کا مطلب اس کا عقیدہ کم ہو گیا کمزور ہو گیا لہٰذا اب وہ ان تمام چیزوں میں کوتا برتنا شروع کر دے گا اسی لیے عرب میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہا جاتا ہے کہتے عیدا فصاد اگر انسان کا عقیدہ بگڑ جائے فساد اعمال بھی بگڑ جایا کرتے ہیں اعمال بھی بگڑ جایا کرتے ہیں اب ایک بات اور عقیدے کے سلسلے میں ہم کو یاد رکھنی چاہیے وہ کیا ہے ہم جب عقیدے کی بات کرتے ہیں نا تو عقیدہ کیا ہے تو اس میں تھوڑی سی کمزوری ہماری یہ آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جانکاری عقیدہ ہے. نہیں وہ حدیث یاد کیجئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام آش. آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا محمد پوری حدیث ہے لمبی حدیث میں جو ضرورت اتنی پڑ رہا ہوں کہ یا محمد اخبرنی انیل اسلام اے محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے صحابہرام کو بڑا خراب لگا کہ یہ آدمی آیا اتنی عزت سے ہم لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں یا, آکے کہتے ہیں یا محمد اے محمد ہم کو اسلام کے بارے میں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ, اللہ اللہ کہ تم شہادہ اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے لو نماز قائم کرو روزہ رکھو زکات دو اور حج ادا خالخا تو سچ کا عمر بن خطاب رضی اللہ کہتے ہیں مجھے بڑا پوجھ بھی رہا اور صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی سنا رہا کون آدمی ہے بھائی؟ پھر ایمان کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من باللہ الاخر والقدر خیر ہی شر رہی کہ تم چھ چیزوں پر ایمان لاؤ چھ چیزوں پر ایمان لاؤ کیا, کیا ہے اللہ پر اس کے فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر جملہ انبیاء کرام پر اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے پر اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ تو کہا سداقت اپنے سچ کہا۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان احسان کیا ہے بتائیے۔ رسول اعظم نے فرمایا انت عبد الله کاننک تراه فئن لم تكن تراه فانه یراک۔ عبادت اتنی محبت سے کرو گویا کہ تم اللہ کے اللہ کو دیکھ کر کی عبادت کر رہو. اتنی محبت ہونی چاہیے تمہیں عبادت کے وقت۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اتنی خوف ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یہ محبت اور خوف جو ہے یہ حدیث میں نہیں ہے یہ تشریح میں وہ کہاں سے آیا اللہ کے ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اب انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے نہیں اچھا اگر وہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یہ تو بات صحیح ہے لیکن اس کی تشریح ہم نے کہاں سے لی امام ابو ہنیبر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح انہوں نے کہا کہ انت ابود اللہ کا انرا ہو جس طرح سے تم محبت اتنی محبت ہو عبادت میں گویا کہ تم اللہ کے سامنے ہو, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اتنی محبت ہونی چاہیے عبادت کے ساتھ تشریح بہت ہے لیکن سب سے صحیح تشریح یہ منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ اتنی محبت کے ساتھ تم عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر نہیں اتنی محبت پیدا ہوتی تو ڈر اتنی کم سے کم ہونی چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا غلط طریقے سے تم عبادت نہ کرو تو یہ ہوگا احسان پھر کہا کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرامل عنہ من جس کو پوچھا گیا ہے اور جس نے پوچھا ہے دونوں برابر جانتے ہیں کوئی زیادہ نہیں جانتے ہیں ان دو میں سے پھر اکبر قیامت کی نشانی کے بارے میں بتائیے پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھ میں بیان کر دی اس کے بعد وہ آدمی جانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لو لوگ ڈھونڈ لے تو غائب پورے مدینے میں کہیں ملا نہیں ڈھونڈ کر کے واپس آئے اللہ تھے وہ کو کے طریقہ سوال جواب بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بنیادی طور پر جو بات بتائی وہ کیا ہے اسلام ایمان اور احسان اسلام جو ہم کرتے ہیں اس کو اسلام کہتے ہیں. جیسے ہم زور سے شہادہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہم نے عمل کیا ٹھیک ہے ہم نماز قائم کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں ہم زکات دیتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں اس کا تعلق ہمارے ہاتھ پیر سے سر سے آنکھ سے ناک سے کان سے اس کا تعلق ہے تو یہ ایمان جو ظاہر میں ہوتا ہے کہ اسلام جو ظاہر ہے اور ایمان جو چھپا رہتا ہے نہیں ہم اللہ پر ایمان لائے آپ کو دیکھے گا تھوڑی ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ کو نہیں دیکھے گا پر ایمان لائے آسمانی کتابوں پر ایمان لائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لائے تقدیر پر ایمان لائے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا جب ایک غزلے سے واپس آئے تو اللہ کے رسول سلم کو اللہ نے پہلے ہی بتایا کہ آئیں گے دیہاتی لوگ اور آ کے کیا کریں گے معافی معافی نما دیں گے یا اپنے عذر بیان کریں گے کہ ہم تو مومن ہیں لیکن ہمیں پلا فلا پریشانی کی وجہ سے جنگ میں جانے کا موقع نہیں ملا اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان سے کہنا کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو ابھی صرف مسلمان ہوئے ہو اس کا مطلب تمہارا ظاہر میں تو ابھی دکھ رہا ہے لیکن ابھی تمہارا باتین بھی صحیح نہیں ہوا ہے لما دخل فی قلوبکم ایمان تمہارے دل میں بھی گھسا ہی نہیں ہے تو ایمان اس کے چھ ارکان عقیدے کے بھی چھ چیپٹر ہیں صرف اللہ کے بارے میں جانکاری جملہ فرشتوں کے بارے میں جانکاری آسمانی کتابوں کے بارے میں جانکاری نبیوں کے بارے میں جانکاری تقدیر کے بارے میں جانکاری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر جانکاری اب اللہ پر جانکاری میں اللہ کی ساری طاقت اس کے اعتماد کی داخل ہے رسول اللہ جملہ انبیاء اکرام پر آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ وسلم تک دوبارہ اطال السلام کے اٹھائے جا کیا کہتے ہیں اس دنیا میں بھیجے جانے پھر ان کے وفات ان ساری چیزوں پر ایمان اسی طرح سے تقدیر پر ایمان اس کے اچھے برے ہونے پر ایمان اسی طرح سے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے سلسلے میں قبر ہے حشر ہے سوال ہے جواب ہے جنت ہے جہنم میں ہے پل صراط ہے میزان ہے مقام محمود ہے یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں تو عقیدہ میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو جس آدمی کا اللہ پر ایمان صحیح ہوگا کتاب اللہ پر ایمان صحیح ہوگا تو جب اللہ پر ایمان سہی ہوگا تو اللہ کی عبادت کرے گا کتاب اللہ پر ایمان صحیح ہوگا تو کتاب اللہ کو چھوڑ کر اس کے تقاضوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی کتابوں کے چکر میں نہیں پڑے گا تو پھر وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ امبیا پر ایمان سہی ہوگا تو نبی کے شان میں گساخی نہیں کرے گا نبی کی بات چھوڑ کے دوسرے باتوں کو دلیل پکڑ کر کے گمراہ ہونے کی کوشش نہیں کرے گا. اسی طرح تقدیر پر ایمان ہوگا تو زندگی میں کچھ بھی حادثات ہو جائے گلہ لا نہیں کرے گا اسی طرح سے اگر اس کا تمام فرشتوں پر ایمان صحیح اور درست ہوگا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں عیسا کیا کہتے ہیں جیسے عیسائیوں کا قدیم عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے تین حصہ اس میں سے ایک جبر علیہ السلام ہے تو جبر علیہ السلام کو اللہ کا حصہ نہیں کہے گا فرشتوں سے مدد نہیں مانگے گا اگر فرشتوں پر صحیح اس کا ایمان ہوگا تو اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و کتاب پر اس کا ایمان ہوگا تو پھر دنیا میں کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کہ یار دوبارہ جا کے حساب دینا ہے گالی نہیں دینا ہے کیا کہ وہاں جا کے حساب دینا ہے جھوٹ نہیں بولے گا کہ وہاں جا کے حساب دینا ہے تو یہ ساری چیزیں عقیدے سے جڑ جاتی ہیں بالمجموع بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کے سارے امال کا کنیکشن کہیں نہ کہیں عقیدے سے جا کے جڑا ہوا جہاں عقیدہ کمزور ہوا امال میں بگاڑ شروع ہو جائے گا جہاں وہ مضبوط ہوگا امال میں کیا ہو جائیں گے اصلاح ہونے لگے گی اس کی چھوٹی سی مثال ہم دیتے ہیں ماہ رمضان رمضان کے مہینے میں انسان اللہ سے زیادہ ڈرنے لگتا ہے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے اسی لیے بہت سارے گناہوں سے اجتناب کرنے لگتا ہے اور جہاں رمضان ختم ہوتا ہے اس کا ڈر کمزور ہونے لگتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے وہ گناہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا امان اتنے اچھے ہوں گے اسی لیے عقیدہ صرف رب سے جوڑ دیا جائے تو پھر اطاعت رسول ختم ہو جائے گا فرشتوں سے مدد مانگنا شروع ہو جائے گا قران کے علاوہ دیگر کتابیں بھی حجت اور دلیل بڑھنے لگ جائیں گی اور پھر دیگر چیزیں اسی لیے عقیدہ میں چھ چیزوں کی جانکاری ہم حاصل کریں گے انشاء اللہ العزیز اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے سن. اللہ کے بارے میں جانکاری جتنی اللہ رب العالمین نے قران مجید میں اور حدیث رسول میں نبی کریم صلی اللہ زبانی بتلایا اس کے بعد فسوں کے بارے میں جتنی باتیں قرآن مجید میں اور حدیث اور حدیث ہے عقیدے کے بارے میں ایک بات یاد رکھ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہم نے نہیں دیکھا ہم نے صرف قرآن مجید میں پڑھا حدیث رسول میں پڑھا لہٰذا عقیدے میں مضبوطی کے لیے پہلا سبق یہ یاد رکھنا ہے عقیدے میں اپنا دماغ کبھی نہیں لڑانا عقیدے میں اپنا دماغ جس نے بھی دماغ لڑایا وہ گمراہ ہو گیا جتنے بھی تقدیر کے منکرین ہے یا تقدیر کے سلسلے میں غلط افکار و نظریات کے حامی ہیں اپنا دماغ دماغ استعمال کرنے کی وجہ سے عقیدہ وہ سبق ہے جس میں اپنا دماغ استعمال کرنا حرام ہے ایتحاد عقیدے میں جائز ہی نہیں ہے بلکہ جو بتا دیا جائے جتنا بتا دیا جائے مان لینا ہے اس کے آگے کچھ نہیں کرنا عقیدے کے حصے میں پہلا سبق یاد رکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ اللہ گمراہی سے نجات ملے گی عقیدے میں اجتہاد اپنا دماغ لگانا حرام ہے نماز میں آدمی لگا سکتا ہے کہ ہاں بھائی میں آیا رکو میں داخل ہوا میں رکو میں گیا تھا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے یا میں آ کے سجدے میں داخل ہوا یا میں نماز پڑھ رہا تھا نماز کے بعد کہ میری وضو ٹوٹ گئی تو میں کیا کروں یا نماز کے دوران اگلی سب سے ایک آدمی نکل گیا تو میں آگے جا سکتا ہوں کہ نہیں یا اجتہاد کیا جا سکتا ہے عقیدے میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے عقیدے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ توقیفی ہے منی خاموشی والی چیز ہے جتنا بتا دیا جا اتنا اور جیسا بتا دیا جا ویسا اپنے سے کچھ بھی کرنے جائیں گے تو ساری خرابیاں اور غلطیاں آ جائیں گی ایک مثال چھوٹی سی یاد رکھیں. ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العالمین کا جسم بھی ہے ہم سب مانتے ہیں اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ہاتھ حدیث رسول میں پیر قرآن میں آنکھ قرآن میں اللہ تعالی کے چہرہ ان تمام چیزوں کا ذکر ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو مان لیتے ہیں اسی کتاب میں, اخیر میں ایک سبق ہے اس میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ اس میں اگلی ہے انگلی کا تذکرہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں چھے انگلی ہے. اب ہم بتا دیا گیا چھ انگلی بس مان لیے اس کے آگے نہیں جانا ہے جہاں ہم اس کی تصویر اپنی شکل میں بنانا شروع کریں گے ہم گمراہی میں چلے جائیں گے بس تصویر نہیں بنانی تصویر بنانا مطلب اپنے سے کچھ سوچ لینا کہ اللہ ایسا ہوگا لہذا یہ چیز گمراہی کا سبق بنے گا تو عقیدے میں پہلا سبق یاد رکھیں عقیدے میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے اپنا دماغ استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب عقیدہ اتنا اہم ہے کہ آپ اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تین حصوں میں سے دو حصہ صرف اور صرف عقیدے کے باب میں بیان کیا چاہے وہ واقعات کے شکل میں ہو چاہے وہ دیگر چیزوں کی شکل میں ہو تین میں سے دو حصہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کس کے بارے میں بیان کیا ہے عقیدے کے بارے میں بیان کیا اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں اس کتاب کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں اس کے بعد پہلی دلیل جو ہے اس کو پڑھ کے آج کی بات ختم کر لیں گے اگلے در چنتلا شروع کریں گے اس کتاب کے لکھنے والے بہت بڑے عالم دین ہیں انہوں نے انیس سو شروع ہوتے ہی بلکہ سمجھیے بیسویں صدی کے ابتداء میں اس کتاب کو لکھی تھی یہ جو کتاب لکھی گئی تھی اس زمانے میں بڑی گمراہی تھی اس علاقے میں جس علاقے میں لکھی گئی وہ علاقہ تھا سعودی عرب کا وہاں پہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت جو حکومت تھی جو آج سعودی حکومت ہے وہ نہیں تھی بلکہ یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے پہلے وہ ایک حکومت بنی اس حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد دوسری ایک حکومت آئی پھر اس حکومت کو ختم کر کے یہ دوبارہ سعودی حکومت آئی ہے تو اس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی جس زمانے میں بڑی بدعقیدگیاں عرب ممالک میں پائی جاتی تھی اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ تنہا اس ایک کتاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی دلوں کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا انہوں نے حق بات کو قبول کیا اللہ رب العالمین کو پہچانا اس کتاب کو لکھنے کے بعد کئی کتابیں لکھنے کی اور ضرورت پڑی جیسے اصول الصلاثہ ہے القواعد الربا ہے اسی طرح سے کیا کہتے کشپ و شبہات ہے یہ اس لیے لکھنے کی ضرورت پڑی کہ اس کتاب کو پڑھ کر جسے سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کو پڑھ کے سمجھ گیا تو بنیادی طور پر یہ کتاب ہے جس نے پورے عرب کے جغرافیہ کو چینج کر دیا اتنی ساری جو برکتیں عرب میں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ ہمارا یہ عقیدہ کا حصہ ہے کہ صرف و صرف عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہے یہ ساری کی ساری نعمتیں ساری کی ساری برکتیں اور کیوں نہ ہو اللہ نے خود کہا ہے کہ مکہ ہدایت کا مرکز ہے انَّ اول او چوتھے پارے پہلے صفحے میں آئے تھا لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُوَارَكَ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے بکہ بکا سے تو مکے میں بنایا گیا کون سا خانہ کعبہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا مبارکن بڑا برکتوں والا گھر ہے اور کیا للعالمین پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ الحمد للہ بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو آدھے بدل جاتے ہیں دو تین دفعہ حج کرتے ہیں تو الحمد کافی تبدیلی آ جاتی ہے وہاں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی ایسی ایسی نشانیوں کو رکھا ہے کہ لوگ الحمدللہ ہدایت پاتے ہیں لہٰذا وہاں سے یہ ہدایت پھیلی اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کتاب سے پوری دنیا میں ہدایت پھیلتی جا رہی ہے لیکن اس کتاب میں لکھا کیا ہے اس کتاب میں صرف اور صرف دو چیز لکھی ہے ایک قرآن کی آیت اور دوسری حدیث رسول کوئی تیسری چیز اس کتاب میں نہیں ہے کہ فلاں عالم نے یہ کہا یا فلاں محدث نے یہ کہا یف فلاں نے یہ بات کہی نہیں صرف اور صرف دو چیزیں ہیں قرآن مجید کی آیت اور حدیث رسول ایک انوکھے انداز کی کتاب ہر کتاب کے شروع میں لوگ لکھتے ہیں الحمدللہ رب والصلاة والسلام للہ رسول اللہ علی وساب اجمعین اما یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں اس لیے مقدمہ لکھتے ہیں نا اس کتاب میں وہ بھی نہیں لکھتے لکھ لکھ. کتاب شروع کرتے ہیں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہو لہٰذا کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں بسم اللہ اب پوچھیں گے کہ اللہ کی تعریف کیوں نہیں لکھی سب سے پہلے تو اس کا جواب بڑا اچھا ہے بڑا خوبصورت جواب ہے کیا جواب ہے کہ اللہ کی تعریف میں ہم کیا بیان کرتے ہیں کیا اللہ رب ہے خالک ہے مالک ہے پوری کتاب میں تو وہی لکھا ہوا ہے الگ سے لکھنے کی کیا ضرورت ہے پوری کتاب میں یہی لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے پکڑنے والا ہے سزا دینے والا ہے رحمت نازل کرنے والا ہے انعام و اکرام والا ہے جنت دینے والا ہے جہنم میں ڈالنے والا ہے قبر میں پکڑنے والا ہے تعریف میں یہی نہ بیان کرتے ہیں پوری کتاب میں تو وہی لکھا ہوا ہے پھر الگ سے تعریف لکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی لہذا ولیکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التوحید اس کے بعد پہلی آیت لکھتے ہیں وما خلقت الجن والانثا الا ليعبدون یہ اصل میں شریف ٹیکسٹ بک نہیں ہے اس کے ہے اس لیے مجھے بہت زیادہ پیچ پلٹنا پڑے گا آپ اگر نارمل کتاب دیکھیں گے تو بڑی بڑی اسانی کے ساتھ اس پڑھ سکتے ہیں قول اللہ تعالی اللہ رب العالمین کا فرمان دیکھیں اللہ رب العالمین کے نام لینے کا ایک طریقہ اللہ رب العالمین کی تعریف میں جتنا کہہ جائیے کیا ہے کم ہے لا کما حقہ اللہ رب العالمین کی تعریف کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا اللہ رب العالم کی جتنی تعریف کیجئے کم ہے اللہ رب العالمین کا جب بھی نام لیجئے عزت اور احترام سے لہذا وہ کیا کہتے ہیں قال اللہ تعالی تعالی بنے بلند و برتر اللہ رب العالمین نے کہا بلند و برتر اللہ نے کہا اللہ کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے پہلا سبق کیا ہے اللہ کا نام عزت و احترام سے لیا جائے چھپن کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو میں نے جناتوں اور انسانوں کو جنات جب سے پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے اور انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے پیدا ہوں گے ان سب کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے صرف اور صرف میری عبادت کے لئے. یہاں پہ تھوڑی سی بات یاد رکھیں گے اب قرآن میں جب بھی آئے تو اٹھائیں گے دیکھیں گے میں نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے نون کے نیچے کا لگا ہے زیر لگا ہے. جبکہ عربی گرامر میں ہونا چاہیے تو اس میں کیا ہوتا ہے یعبدو یعبدان یا کیا ہونا چاہیے یا ابود نہ ہونا چاہیے لیکن لکھا کیا ہے لیعبدون نیچے زیر لگا ہوا ہے زیر کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ جائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی عربی زبان میں کبھی کہیں گے بھائی جیسے ایک کتاب ہے تو کہیں گے کتابون کہیں گے میری کتاب بولیں کتابی کس کی کتاب میری کتاب تو اخیر میں یا لگا کر اس کو کھینچ کے پڑھ دیں گے بی تو ہو جائے گی میری ہم کہتے ہیں ربی رب علم ربی رب میرا رب ربی رب رب من رب انب کسی کا بھی رب ربی میرا رب تو کہتے ہیں رب ربی جدنی علم تو یہاں پر یا کو ہٹا کر اس کے بدلے میں زیر لگا کر لگا دیا گیا تاکہ یہ پتا چلے اللہ میری عبادت کرنے کے لیے میری عبادت مانے کس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو معلوم یہ ہوا زندگی کا صرف ایک مقصد ہے زندگی کا صرف ایک مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنا یہی ایک مقصد ہے اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے ہی نہیں بڑی بات عیشائیت میں کہہ دی گئی ہے اور پہلے ہی نمبر پہ شاید نقل کیا گیا اس کو سمجھ جائیے اگر ایک مومن کتاب و سنت کے مطابق ایک مومن کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے تو اس کی ہر ہر سانس اللہ کی عبادت اور اس کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے جہنم سے دور اور جنت سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اگر یہ ماننا نکالیں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ سوال ہو سکتا ہے نا پھر کھانے کی حاجت اللہ نے کیوں ہوئی ہم کو بھی پرشتے کی طرح بنا دیتا نہ کھانے کی شادی بیاہ کی ضرورت نہ کپڑے لتے کی ضرورت پڑتی ان تمام ضرورتوں کوئی حاجت نہیں آتی اور صرف اور ہم نماز پڑھتے رہتے ذکر اذکار کرتے رہتے تو فرشتے کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور چاہتا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں زندگی کا ہر کام قرآن مجید حدیث رسول کے مطابق کریں تاکہ ہماری ایک ایک سانس اللہ کی عبادت بن جائے کوئی بھی عمل عبادت سے خالی نہ ہو پھر تو کیا رہ جاتا ہے عبادت ہی رہ گئی نا ہماری زندگی میں کھایا تو بھی عبادت ہو گئی پیا تو بھی عبادت ہو گئی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے سنت کے مطابق اس کے جملہ احکام کی ادائیگی کے ساتھ تو ثواب ملتا ہے اس کو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے یہاں تک کہ آدمی کسی سے مسکرا کے مل لیتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے کوئی اپنے بچے کو بوسا لیتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ابود کہا کہ صرف اس کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد کا مطلب ہی ہوا ہماری زندگی کا ہر ہر عمل اس کی رضا مندی اور اس کی خسندی کے لئے ہونی چاہیے یہ کس کے لئے ہے انسانوں کے لئے بھی اور جناتوں کے لئے اب ایک چیز آپ یاد رکھیں انسان اور جنات یہ دو مخلوق ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب ہوگا بقیہ کسی کا حساب و کتاب نہیں ہے فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں نہیں سکتے اللہ نے ان کو تینی طاقت بھی نہیں ہے لہٰذا ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا جانور وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی مرضی کتابیں ہیں لہذا ان کا بھی حساب و کتاب اس طرح سے نہیں جس طرح انسان کا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر ایک سینگ والے جانور نے بنا سینگ والے کو مارا ہے تو اس سینگ اس کو دیا جائے گا اس کو مار رکھے دونوں کو ختم کر دیا جائے گا لیکن اس طرح کا حساب کتاب لیکن انسان اور جنات کا حساب و کتاب ہے پھر اس کے لیے جہنم اور جنت کا بھی تذکرہ ہے جنات بھی جہنم میں جائیں گے حدیث رسلم اس کا تذکرہ موجود ہے جنات بھی جہنم میں جائیں گے تو شیطان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا قاف اللہ رب العالم کہ نے صرف جین اور انس کو اس لئے کہا گیا کہ اسی دو مخلوق کو اللہ رب العالمین نے کہا وہ نے اس کو دو راستے دکھلا دیے سیدھا اور ٹیڑھا والا جہنم والا اب پھر اللہ نے سنا دہر میں کہا اما شاکر و اما کا چاہے تو شکر گزار بندہ بنے عبادت گزار بن کے جنت میں جائے اور چاہے تو نا بن کر جہنم میں چلا جائے تو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف جنات اور انسانوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان دو مخلوقات کی اپنی مرضی ہے یہ اپنی مرضی سے نیکی کر سکتا ہے اپنی مرضی سے گناہ کر سکتا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے اسی لیے ان دو جانو، ان دو مخلوقات کا تذکرہ ہوا بقیہ مخلوقات کا تذکرہ نہیں ورنہ عبادت تو ساری مخلوقات کرتی ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ولا قلعہ جو پرندے چہچہاتے ہیں مرغا بانگ لگاتا ہے اور کیا کہتے ہیں کبوتر گٹرگو گٹرگو کرتی کرا کرتی ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں اللہ کی یہ بڑائی بیان کرتے ہیں لیکن یہ تمہارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں عبادت تو سب کرتے ہیں لیکن نا فرمانی سمجھیے اپنا ارادہ اپنی طاقت اپنی چوائس یہ صرف اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو دی ہے اسی لیے جنات اور انسان کا تذکرہ ہوا تو کیا کہا جنا میں نے پیدا کیا جنات اور انسان کو اللہ مگر صرف اور صرف میری عبادت کے لیے تو ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے سمجھ لیجئے جس طرح روزہ نماز عبادت ہے حج زکوٰۃ عبادت ہے رکو سجدہ عبادت ہے ہمارا خریدنا ہمارا بیچنا ہمارا کسی کو برا بھلا کہنا ہمارا کسی سے اچھی تعلقات اچھے تعلقات رکھنا ہمارا کسی سے دشمنی کر لینا یہ بھی ہماری عبادت ہے تو جس طرح آپ نماز کے وقت تمام سنتوں کا واجبات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہتمام کرتے ہیں باہر بھی کیجئے یہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہوا کہ نہیں ہوا اگر ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ مومن کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جو عبادت نہیں ہے صحیح سے کرے گا تو عبادت ہے غلط کرے گا تو گنہ گار ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو سے تو پھر ایسی صورت میں پوری زندگی ہماری سدھری کی کی نہیں سدھرے گی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے کہ نہیں پھر ہم سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ولی بن سکتے ہیں ہم میں کا ہر انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے اللہ رب العالمین کسی کو ولی بنا کر پیدا نہیں کیا میں کا ہر انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے بس اللہ علیہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دینا ہر ہمارا ہر کام اللہ کی عبادت ہے شرط ہے کہ وہ قرآن مجید اور حدیث رسول کے مطابق ہو ہمارا عقیدہ اس وقت درست ہو لہٰذا آج کے درس اتنی ہی باتیں ہم بیان کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح اور درست بنا لیں عقیدے کی اصلاح کر لے تو ہمارا ہر ہر عمل عبادت ہے ہر ہر عمل ہمیں رفتہ رفتہ جنت کے قریب جہنم سے دور اللہ کے قریب رسول اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے قریب حوض کے قریب کرتا جائے گا اور ہم اللہ کے عذاب سے لعنت سے ویل سے محرومی سے غیظ و غضب سے عذاب و سزا سے اور پکڑ سے رفتہ رفتہ دور ہوتے جائیں گے ہماری پوری زندگی عبادت ہے اور پوری زندگی عبادت کیسے ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کتاب کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کتاب میں جو بھی باتیں آئیں گی اب تک جو درس ہوتا تھا ریاض الصالحین کا اس میں کہیں کہیں ہم تھوڑا اسپیڈ سے کام لیتے تھے اس میں اب اسپیڈ سے نہیں ہوگا ہر ہر لفظ پر انشاءاللہ شاء گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں توفیق اللہ کی ہے اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارا ہر ہر ابل عبادت بن جائے اور رہتی دنیا میں ہی ہمیں جنت نظر آنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توقی قطع فرمائے اقل قلیٰ